حرچک اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ ایک تھے حضرت نئی ابن مسعود مسحد انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اصل قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینے کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے ماں بہن کچھ آپس میں بد اعتماد پیدا کر دوں برو کویدہ کے پاس گئے تو دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرق کرے چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عید جائیں گے اور محمد ان کے ساتھی کو تم ختم کر د گے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برکش ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم تم کیا کرو گے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں دھر. تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دے اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے ان کا بات تو ٹھیک ہے یہ نئی جو کہہ رہا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے گا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی اور کس طریقے سے کے ماں بہن جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بد دی تو یہ ایک دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باتیں تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے کھینے گر گئے جہاں دیریں چڑی ہوئی تھیں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا تفری پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے شریف مسلمانوں کا لے لیا یا الذین منسکرو نی نعمت اللہ علیکم جنود علیہم علیہ و کان اللہ بما تعملون بسیرا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آمنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار اجعله لنا حجتا يا رب العالمين امين سر احزاب کے پہلے رقوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رقو کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکو آئے ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے ولہ عالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی جاتی بھی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے بارہ ہزار تشکر آ آکر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافع تین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا بلو قریضہ ابھی تک اس نے مدحلی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ مدہلی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہلی کی بھی اور ان کی سلسلے جنوانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو ہم لاور تھے ان کے ساتھ مگر اس صورت حال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو گتا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خدک پڑی کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے لیکن امید الخبیس ہم کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور سیب کو الدہ ادا کر دیں مبئی کر جیسا کہ سورہ اہم کے ہم نے پہلے رکو میں دو مرتبہ صدق او بلا من القاعبین اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہے حقیقت مومن اور کون ہے منافق تو اس کا یہ فنومینم ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبویں میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے نوجوانوں کے لیے بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترابی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقے سے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزمائش صرف پانچ نبوی میں یہ رضوئی احساب کی شکل میں بدری دور میں آ گئی ہے یہ پانچ ہجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا یادی نام قرون مطلب تم اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اسی نام کو جو تم پر ہوا اس جات جنو جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو سزارا آئے مشرق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نغیر بھی ہیں کہ جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارسدہ آنے ہی تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی. ایک تیز جھنکر بھیج دیا بجروجن لمترا وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے لیکن یہ جو اور لشکر بھی ہم نے اچارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے یعنی فرش تھے مکان الما کا ملون اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے منہ پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سبول لیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اکا دکا مبارزت ہوئی امر بن اب جب آیا وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا مانا ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی نوے برس کی عمر لیکن یہ جو اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چراغ مار کر پوری جو تھی وہ خندہ اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ شسطر حیران دیکھ اس کے مقابلے میں کون جائے بلاثر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کر لوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم بھی مان لے آؤ مگر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اپنے مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست لئی ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو تم ہاشا کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آؤ مقابلہ کرو بہران حضرت علی نے اسے واسر جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وعلا. تو اس قسم کی ہوں. جو کی مبادلتیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹھ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محافظہ پھول کھینچ گیا تھا ادھر وہ حضرت ابن مسعود اشدعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا وہ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک طوریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس نے بڑی قریضہ کی اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آگے آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ باہر اور وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس جاؤ کو منفوق کے کوں امین کہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوبن یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالین جنوبن اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کے تبوک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور شاہی کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بھارت میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس منٹ کہیں چالیس کہیں پچاس میٹ چوڑا میٹ یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سٹا ہے تو اس ڈاؤ کمب انفوق کے تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشرق سے آئے بنوتھان وغیرہ کے جو قبائل آئے من اسفلا منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے وہی زیادہ تین اثار اور جبکہ نگاہیں ج ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پچکا گئی خوف کے بارے وہ بل بکن قلوب الحاظ اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہنسوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیاں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی ہے کہ وہ نکل جائے گا یہاں سے وہ تب انون تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہونا کپتریل مومنون اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتدا خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرکھ لیا وہ شدیدا اور وہ ہلا مارے گئے جدو کیے گئے بھائی یقور المنافق وہ تب نتیجہ کیا نکلا جب کہہ رہے تھے وہ منافق وسی نفی قروب ہی مرد الر کے دلوں میں تھا ماں وادن اللہ رسول اللہ و ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سب بار دکھا کے بروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا کیفر اور قسمت کی سرکلت تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئی گی منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم فضائے حاضر کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہم مدینے کے اندر محسول ہو گئے ہیں باہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس کلر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو باہر نکل نہیں سکتے ان تو قدائے حالت وغیرہ بھی وہی کو رہی ہے یہ ان کے منہ پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خود تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آ گئی ماں واد رسول اللہ <الْغُرُورًا> نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ میں اس کا تو مل یا یسرم اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یسرم والو لا مقام ہو اب تمہارا کوئی نہیں ہے لوٹ جاؤ یہاں سے کہاں تو مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کا لشکر آ ہے کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو بلتا دونوں فریقم بدھ ہوں اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یا کولود اینت اگا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بدو قرائدہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے جب حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے یہی کیا تھا حضور رس اللہ علیہ وسلم سلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدیلے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا تو وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے بماری ابھی اور وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا انید فرارا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو کیپ بنا رہے تھے اصل میں جنگ سے پیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا ولاؤ تو خلا ہی میں اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے سمای فو فتنا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتدار کا اگر یہ مشرقی کی فوجیں جو ہے کہیں خدا کا خاص پت مدینہ میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ وہاں ماں کلب بس اللہ نہ آتا وہ فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے ماں طلب بسو بہا اللہ یسیرا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی تھوڑا سا وقفہ تھا یعنی وہ ریمار ہو کہ دنوں میں اس کی جڑیں گہری تھیں نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وہ اللَّهِ اللہ میں قبل حالانکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لا یو القبار کہ وہ کبھی پیس نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باتی کا مقابلہ ہوگا پیس نہیں دکھائیں گے وہ کان اللَّهِ اللہ اور یقیناً اللہ کے ساتھ عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باس خوش ہوتی ہے کہ پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا وہ نئی الفاق مرفرار ان سے کہہ دیجیے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو ابل قتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے میں کہاؤں نے اللہ کلی اور آج موت نہ آئی فرسیجیے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسلے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحبود تو نہیں ہے تم ملا تمہ ادھر اللہ تمطیلا نہیں تمہیں سادو سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا کچھ دن اور جھیلو گے کوئی منظی آسموں کو مل اللہ ان سے پوچھیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے ان ارادہ بکم سور اگر اللہ جی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا اور ارادہ بکم رحما اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آ سکے ولا ید اللہ عدول اللہ ولیم ولا رسی اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار پر یارما معبین ہم ان تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں اے مناسبوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ محاذ پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو خرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے برو قرضہ تھے چونکہ وہ واہد تھے اس سے معاہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چرچی کے دو پاٹوں تو کبھی آج مسلمان آ جائیں گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندم جو ہے کھود گئی اور خندم سیدم جو ہے وہ مسلمان مرتبہ لگا کے بیٹھے ہوئے واپس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا وہ بن جاؤ آپ کہاں جا رہے ہیں پنجالم اللہ یقیناً تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو بل قائدین اخوالی میں اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ گھروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں بلا یاسون الباق اللہ اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے آمنے سامنے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاذ اشی حتن علیہ اے مسلمان ہو یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہے کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ پیدا جار خوف رائےتا ہوں خوف اگر چلا جائے یہ لشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رائےتا ہوں خوف جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورت حال رہتا ہوں یہ اندرون کا تو ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تدور و آ یونحموم کل لذی عقشا کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی گشی تاری ہو رہی ہو کیونکہ مرحلہ آ گیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی گشی اور نزا کی کیفیت میں ہوتی ہے آنکھیں جس طرح کے پچھڑا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تدور و آ یونحموم کل لذیذ اقشا فیضب الخوف اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ جی چلے گئے دشمن جب جی چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے فیضا ذہب الخوف سلقو کم بے السل ہداظ اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چر زبانی بھی ہے تو ہداج لوہے کی جیسی جیسے, جیسے زبانیں لوہے کی ہو ہمارے معاولے میں کیسی کی طرح زبان کا چل رہا سڑک جو ہے عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بستم یا قہرن اما بلیت او بال کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سلقوکم کم بالسرت انشداد اشیت الخیر اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑیں گے کہ مال سارا نہیں مل جائے او لائے کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت ایمان نہیں لائے پاحبۃ اللہ مال تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو ابھی کچھ نے کی ہیں بظاہر نے کیا آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا آخر مدینہ ملولہ میں وہ نمازیں پڑھ سکے منافق کس کی امامت میں محمد الرسول اللہ کی امامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے اعمال ہفت ہو گئے پاح بط اللہ اللہ نے ان کے تمام آماد عکالت کر دی وکان زال قال اللہ اسیرا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان تھے